الحمر السلام علی علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامین خارن برادران سب کچھ سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ انداز کتاب دعوی شریف میں سے درخت نمبر ایکہتر اور تشہد کی دعا کی درست نمبر تین ہے اور اس میں بھی تشہد کا اشق بھی تشہد کی دعاؤں کے دعا کے سلسلے میں ہیں اس کا بقیہ حصہ ہیں اور یہ پیراگراف کے و قبل درد شریف کے بعد یہ اس حصے کا پڑھنا بھی مستحب ہے باص حصہ ہے واجب حصہ میں نہیں مستحب حصے میں تشہد کی دعا کے اندر وطقبل شفا اطافی متی ہی وقرب حمید مجید. مبارک دعا جو ہے تشود کی دعا کی ملحقات میں سے ہیں اور کسی نے صرف درود تک پڑھ لیا نہیں مجھ کی عاجب ادا ہو جاتے ہیں لیکن یہ بقیہ دعا حسین یہ پیراگراف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے آپ اور امت کے تعلق اور رشتے کو مزید دنیا و حتل میں مضبوط کرنے کے لیے یہ حصہ ہیں تو اس میں رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم کی درجات کی بلندی اور جو ہے مقام کے شفات کے بارے میں اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے اللہ قلق عمل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات کے بارے میں دعا ہیں اور رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر اللہ خود اور ہمارے دن میں ایک وصلاء قرار دیا فیض اللہ کو ہم تک پہنچانے کا وصلہ قرار دے دیا وہی اللہ کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا وسیلہ کرا دیا جو کہ تمام امبی علیہ السلام کے بارے میں ہمارے یہی عقیدہ ہے کہ اللہ اور بندوں کے درمیان میں واشطہ فیض ہے وصلہ ہے اور اللہ سے فیض لے کر بندوں کو پہنچاتے ہیں اسل اعتقادہ میں بین فرمائش حاصل نے اور ان کے تعت اور فرمان باداری میں جنت کے اعلیٰ مقامات درجات ہیں اور امبی علیہ السلام کی نافرمانی میں جہنم کی گاٹھی اور درکاہ تھے تو اسی مقدس ساکے کے تحت جو ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعوی کرتے ہیں کہ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ ہمارے لیے نزدیک کرے یعنی ہمیں تو دے دے کہ ہم آپ کو وسیلہ قرار دے دیں آپ کے دامن تھامین اور دنیا میں بھی آپ کا ہمیں وسیلہ فراہم ہو اور آپ کے راہ و روش پر چل کر آپ کی مقدس تعلیمات پر چل کر اور ہم جو کامیاب ہو جائیں اور آپ کی اس نگاہ شفقت ہمارے شامل حال ہو آپ کے دعائیں ہمارے شامل حال ہو اور ہمیں آپ تک پہنچنا آسانی ہو اور کل قیمت میں بھی نہ جاننا آگ سے نجات کے لیے آپ کے وسیلہ جو ہے آپ کو ہمارے لیے وسیلہ قرار دے دے اور آپ ہی کے وسیلے سے ہمیں شفاعت نصیب ہو ذریعے سے اور ہم سب کو پوری امت کو نجات مل جائے اسی شفاعت کے بارے میں ہیں ہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے ہن یہ آدیس و آیات میں اللہ نے قرآن میں فرمایا جس کو میں ازن دے دوں گا وہی شفاعت کرے گا تو یقینا ازن الہی کا شفاعت کا اللہ کے پیارے نبی سے بڑھ کر کوئی حق نہیں ہن یہ تمام انبیاء حق دار ان میں سب سے چونکہ افضل و اعلیٰ آپ ہیں تو وہی حق دار ہیں اللہ نے فرمایا جس کی بات مجھے پسند ہو جس سے میرا آہت تو میں اس کو شفاعت کے دن دے دوں گا. تو یقیناً آپ کی, کی بات سے زیادہ کی بات اللہ کو پسند ہوگا تو اس لیے جو ہے آپ کی شفاعت یقینی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی متواتر احادیث موجود ہے کہ آپ امت کی شفاعت فرمائیں گے امریکہ میں سید رمضان الرحمۃ اللہ نے کتاب موضوع قربہ میں متعدد احادیث بین فرمائی پیاسر فرماتے ہیں میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں کل قیامت میں اور میری شفاعت جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا میں اللہ تعالیٰ جو ہے شافین و مشفاً میں پہلا شفاعت کرنے والا ہوں اور میری شفاعت ضرور منظور ہوگی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا یاد امیر سمیر کابی اللہ نے الب الفرمایا اور مسجد نبی میں جو حضرات جو ہے عمرہ حج پہ گیا ہوں اس کے اندر بعد سونے کی جو ہے پلیٹوں پر لکھا ہوا ہے سونے کی سیاہی سے جو پرانا قدیم جو مسجد نبی کے جو حیدائے وہ رضۃۃ الجمشدوس رضیاض الجنت کے شعد میں جو جگہیں وہاں پر میں نے خود دیکھا میں نے وہ حدیث لکھ کے لائے و بے وہ دیکھا دو حدیث وہاں میں نے دیکھا ایک حدیث یہ دیکھا پیارے نبی نے فرمایا جو شخص میری شفات پر ایمان نہ رکھتا عقیدہ نہ رکھتا ہاں جی جو شہزی یہ کی عاقدہ نہ ہو کہ محمد مصفہ سن کر قحمد میں شفاعت کرے گا جس کا ایسا عقدہ نہ ہوگا اس کو میری شفاعت نہیں پہنچے گا تو اس سے یہ سمجھ میں گیا آپ شفاعت کا نہ ہے جیب اسلام کے عکاد میں سے ہاں اسلام کی برحق عقاد میں سے آپ کی تعلیماتی روشنی میں اور رہی اس بات پر ہمیں ایمان رکھنے بھی ضروری ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں ہمارے شفاعت فرمائے گا اور آپ نے یہ بھی فرمائی وہاں پر گیا جس پہ لکھا ہو ادا خرط کا شفات قبائم میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا جو مقام عطا فرمایا ہے مقامی محمود سے علماء مفسرین نے مقام شفاعت تعبیر کیا ہے جو قرآن پاہ میں موجود تھے تاجر کی بشالت میں آپ کو اللہ نے یہ مقام دے دیا تو مقامی محمود بھی مقام شفاعت شفات ہیں کلادِ علماء نے ایک تفصیل کی میں تو آپ فرماتے ہیں میں اللہ نے مجھے جو شفاعت کا مقام مان جی کیا ہے یہ شفات کا میں نے میرے گن کے گناہ گاروں کے لیے گناہان قبیرہ کرنے والوں کے لیے میں نے ذخیرہ کر کے رکھا ہوا ہے آپ فرماتے ہیں چونکہ گناہ نے جن کے گناہ نہیں ہیں صالحین سگرہ ان کا اللہ تعالیٰ خود بہ گا ان کو شفاعت کی ضرورت نہیں ہوگا لیکن جو گناہان قبیرہ ہیں ان کو شفاعت کی ضرورت ہوگا ہاں ان کو میری شفاعت کے بغیر وہ نجات نہیں پائیں گے تو میں نے اپنے شفاعت ان کے لیے زخرا کر کے رکھا ہوا ہے جنہوں نے ایم کا سمجھے کہ ایمان رکھا ہو ایمان لایا ہو اللہ تعالیٰ پر تو دن گرم اللہ علیہ وسلم کے شفاعت بہت مسلم ہیں عالم اسلام کا بالجما عقیدہ ہے اتفاقی عقیدہ ہے اور جو ہے لہذا جو ہے اس مبارک پیراگراف میں آپ ہی کے اسی شفاعت کے سلسلے میں آپ کے درجات کی بلندی اور آپ کو ہمارے اپنے درمیان میں اللہ میں وسلہ کرا دسل نجات کرا دینے کے بارے میں یہ مبارک دعا ہے اور خود شفاعت کا معنی جو ہے یہاں لغت میں تحقیق کیا ہے تو لغت والے فرماتے ہیں شفاعت جو ہے شف آ یشف ان کے معنی جو ہے سفارش کرنے کے معنی لکھے ہیں لغت میں تو شفاعت رسول اللہ یعنی پیارے نبی اللہ کے حضور میں سفارش کریں گے کہیں گے یہ میرا اللہ مرت امت کے ان ان ان ان کو بانٹ دے تو اللہ بانٹ دے گا شفاعت رسول اللہ رسول اور شفا کا معنی لکھا ہے شہا اش ابشن ایک چیز کو دوسرے چیز سے ملانا شف ان جوڑنا دو کہیں جوڑنا سفارش کرنا اور شفیع کا معنی کیا ہے وکیل سفارشی تو ان تمام معنی کو سامنے رکھیں تو جب رسول اللّہ کو جب ہم شف ہی مانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے ہم رسول اللہ کا القمد میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہمارا وکیل ہے ہاں جی ہمارا وکیل ہے ہمارے وکیل, وکیل کے حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں ہمارے گناہوں کی باشش کے لیے درخواست پیش کریں گے ہمارے سفارشی بن کر اللہ کے درگاہ میں درخواست پیش کریں گے ہاں جس طرح بہت مشہور حدیث ہے عالم اسلام کے جو ہے کتابوں میں امیر نے بھی اپنی معدت میں جانتے مجھے ذہن میں لکھا ہے کہ آپ فرمت کل خیامت کے دن جب برپا ہوگا پور کے حلقہ ولی آخری میں دان حشر میں آئیں گے ہاں اور سب پریشان ہوں گے کیا کریں گے اس وقت سب آدم کے پاس جائیں گے تب ہم امبیار سمے جو ہے ہاں جی آدم کہیں گے میرے اے آدم آپ ہم سب کے باپ ہیں آپ کچھ کیا فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں کچھ اختیار نہیں ہما جو ہے حضرت نوح نبی اللہ کے پاس جاتے ہیں نجی اللہ نُھ کے پاس سب آدے نُھ اس کے مشکل میں آپ ہمارے لیے کچھ کریں نُ فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں کوئی تا نہیں اختیار نہیں ہم ابراہیم خلی اللہ کے پاس جاتے ابراہیم اللہ فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں جب ہم مشقل اللہ کے پاس جاتے ہیں سب موسق اللہ یہ سب مسافر میرے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہم اے روح اللہ کے پاس جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہم آخری شفیع افضل الانبیاء سید الانبیاء بیا محمد الصفیٰ کے پاس جاتے ہیں فرماتے ہیں تو خلق و آخرین جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آتے ہیں اور اے اللہ کے پیارے نبی آپ ان تمام معلومات کے ہمیں کچھ دعا کیجیے اللہ کے کی درگاہ میں تو اس پریشانی کے عالم میں فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی سزے میں جائیں گے اور ایک طولانی سزا کریں گے اور اس میں کیا کیا راز و نیاز کریں گے وہ اللہ جانتے ہیں اور آپ جانتے ہیں تو پھر اللہ, تعالیٰ اللہ کی طرف سے گم ہو گیا اللہ کے میرے محبوب آپ سر اٹھاؤ اور جو مانگنا ہے مانگو آپ سر اٹھاؤ جو شفاعت کرنے کرو جو مانگنا ہے مانگو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو جن شفاعت ہوگا وہاں سے پھر شفاعت کا سلسلہ چلے گا انبیاء اولیا وسیا جن جن کو بھی اللہ اجازت دیں گے پھر وہاں سے شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا ہر امیر کا بین حرمایہ میں سب سے پہلا شفاعت کرنے والا حسیت نقل کیا پہ احمد بابا اول ہی کے اندر مودک اور باقی کرنے بالف میں سب سے پہلے شف شفاعت کرنے والا ہوں میری شفات قبول ہوگی تو اسی شفاعت کے بارے میں اللہ سے دعا ہے ہم دعا کرتے ہیں ربن بتا قبل اَ اللہ قبول فرما شفاط محمد الصفاۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو ہے اسی امت ہی آپ کی امت میں حق میں حق میں اس دن آپ امت کے حق میں تیرے درگاہ میں شفاعت فرمائیں گے سفارش کریں گے کہ اے اللہ میرے امت کو بحث دو کر ان کو جہنم سے نجات ان کی دعا فرمائیں گے پیارے نبی نظارے کے پریشانیوں کو اللہ کی درگاہ میں درخواست کریں گے سفارش فرمائیں گے تو اسی سفارش کے بارے میں اللہ سے قبولیت کے لیے ابھی سے ہم دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کے پروگار تقبول فرمائے شفاط مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امت یا آپ کی امت کے حق میں چونکہ اللہ کو قبول کرنا اور نہ کرنا اللہ کے اختیار میں شفات کرنا رسول اللہ کو اللہ جن دیں گے اب قبول کرنا نہ کرنا کس خواب کی میں قبول کریں گے کس حاف میں قبول نہیں کریں گے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے لہذا ہم ابھی سے روزانہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تو اپنے پیارے نبی کے ہمہ شفاعت جو ہے اس کی پوری امت کے حق میں یہ شفات قبول کرے ورفہ درجہ اتو اللہ اور آپ کے پیارے نبی کے ورفا رفا یع ہاں امر کسے کہا یا اللہ اونچا فرما اونچا فرما درج آتا ہمارے پیارے نبی کے درجے کو اونچا فرما درجہ کا ماننا جی رطبے کے معنی اسے لغاد نے بہت سے مانے کیا رتبہ مقدار ڈگری گریٹ درجہ اسے بہت سے معنی گیا لیکن یہاں پر ملاد اس سے جو ہے کہ آپ کا رطبا ہے اے اللہ پیارے نبی کا رتبا بلند فرما کیونکہ آپ کا جتنا رتبہ بلان ہوگا اتنا آپ کو اشفات کی اتھارٹی زیادہ ملے گا اور جتنا اختیارات زیادہ ملے اتنا امت کی معاشرت کا وسیلہ زیادہ ہوگا اس فرماتے الما اللہ اپنے پیارے نبی کا درجہ ولان فرما و کر رب وسیلتا ہوں ہاں کرپ قرب یعنی کر ربا یو کرب و تقریباً اس کے معنی جو ہے نزدیک کرنے کے معنی میں ہاں تین معنیٰ کیا ہے قربانی پیش کرنا نیاز پیش کرنا اور یہاں نزدیک کرنا اور یہاں جو ہے اس دعا میں ان تین لغوی معنیٰ میں سے نزدیک کرنا معنی ہے تو یعنی وکر اللہ نزدیک کرے وصی رسول اللہ یعنی قیامت میں بھی ہم رسول اللہ تک تو پہنچ تو جائے نا میدان حاشلہ اور رسول اللہ تک پہنچ جائیں اور آپ جو ہم نے اپنی درخواست کر سے اللہ کے پیار نبی ہمارے لیے شفاعت کریں تو اللہ شفاعت کرے گا اور آپ کی درخواست ہی وہاں نہیں پہنچتا ہے تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں بندے کے پاس کا از ایمانیات صحیح ہونا چاہیے ہاں جی صحیح یا اللہ پر اللہ کے رسول پر قرآن پر پیش پر ہاں قیمت قیامت کے دن پر جن دن چنوا اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہوا ہے وہ اس کے اندر ہو اسلام کی بنیادی احکامات نمار و جہاں زکا جن ان کا انکار کرنے والا تو کم از کم ہو ہاں خدا خطا قسل ہو تو, تو ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو وسع کی طور پر نزدیک کرے گا اس بندے کو اللہ تعالیٰ رسول اللہ تک اس کے رسائی ہوگی اور رسول اللہ اس کی شفحات فرمائیں گے یعنی جو اس سے مانتا ہی نہیں ہو ان کو شفات نہیں ہوتی اس کو کفار کی کوئی شفات نہیں ہے کامت میں مشقین کی کوئی شفات نہیں ہے کوئی نبی کوئی انبیاء ان میں کسی کو مانا ہی نہیں ہے نا کوئی ان سے کوئی رشتہ بھی نہیں کوئی شفات نہیں کر رہا بتوں کے بعد کوئی تاپاور نہیں ہے یعنی شفہات کرنے کا اس وجہ سے وہ شبہات سے معروم رہتے ہیں قرآن میں جتنی شبہات کی ملا کر ہے وہ کو فعال کے کیا ہمیں جن ہم امبیا علیہ السلام پر جن اللہ کے بندوں نے ایمان لایا تمام انبیاء اللہ پر ہاں جی ان سب کے اچھے امتوں کو اللہ شفات کرے گا اس نبی کی شفہات ان کو نصیب ہوگا سب کو اور ہم اور پیارے نبی کے شبہات سب کو نصیب ہوگا کیونکہ یہ پورے آدم سے لے کر خاتم تک جو دین ہم تک پہنچائے اسی دین کا جو ہے اسی دین کو اسلام کہتے ہیں اسلام صرف ہمارے دن کا نہیں ہے کا دین ہے تمام انبیاء کا دین ہے قرآن کے رہے ہیں ابراہیم نے دن کا نام اسلام رکھا ہے قرآن کے رہے ہیں حضرت نوح کا دین اسلام تھا تو آدم کا دین بھی اسلام تھا انسان اللہ تعالیٰ اسلام کی فطرت پر خلاف فرماتے ہیں لہٰذا جو ہی ایک پورا ایک ہی رسی ہے ایک ہی تذبی کے مختلف دانوں میں پڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دین کے مقدس حصیہ ہیں تو یہ سب سے جو ہے رسائی کے نے مقررب وسیلہ اللہ کے پیرنبی کے وسیلے کو ہمارے لئے نزدیک جی کرے ہم ان کا تک پہنچ سکے اور خود وسیلہ کے معنی لغت میں جو ہے راستہ ذریعہ کا معنی کہ ہے اور کہاں وسیلہ کے معنیٰ, معنی توسلشن بھی رغبت یعنی رغبت کے ساتھ جو ہے کسی کسی چیز تک پہنچنا تو یہ وسیلہ جو ہے وہ چیز ہے جس کو انسان دل و جان سے وسیلہ اس اللہ اور بندے درمیان کے جوڑنے والا راستہ پہنچنے والا راستہ ہے جس کو جس راستے کو بندہ دل و جان سے چاہتے ہیں اور اس کی تمنا رہتے اس کے خواہش رکھتے وہ اس کو مانتے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں وسیلہ کا یہ معنی کیا ہے ایک لغت میں جو ہے مشہور لغت سے قرآن اس میں فرماتے اطا وسیلہ تو مایتقر ولغیر وسیلہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم دوسرے تک پہنچتے ہیں تو یہاں رسول اللہ وصلہ نے گیا رسول اللہ کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں اس لیے رسول اللہ کو وسیلہ قرار دیا ہے اور رسول اللہ براہما انبیاء علیہ الٰہی سب کو وسیلہ اس لیے کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں یعنی اللّہ کی رحمت کے جو ہے قریب ہو جاتے اس وجہ سے ان کو شہ شف... شف... وسیلہ کہتے ہیں اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ یعنی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تو الحاظ وقر وسیلہ تون اللہ پیارے پیار نبی کو ہمیں تجھ تک پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ قرار دے دے ان تک ہماری رسائی قریب فرما تو بعض علمان علیہ کے وسیلہ سے مراد جو ہے ہر وہ چیز سے جوار وہ نیک عمل سے جس سے اللہ سے ہم قریب پاتے ہیں تو جہاں نیک عمل انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے تو وہ ہستی جو ہمیں ان نیک عمل کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اللہ تک پہنچانے والی تعلیمات پر رہنمائی کہتے ہیں وہ بھی بترے کا اولا جو ہے وسیلہ ہے اللہ تک پہنچانے کا اسی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے اس وسیلے کے دعا کرتے ہیں تو وقت وسیلہ تو یہ بھی قیامت کے مندر ہمیں فائدہ ہوگا اللہ اللہ پیار نبی کو انتش تک پہنچانے کا ہمارے اور تیرے درمیان میں وسیلہ قرار دے دو اس وسیلے کا ہمارے لئے نزدیک فرما ان نگ اللہ بے شک تو حمید حمید جو ہے مشمبا کے لحاظ سے قابل تعریف سے قابل ستائش محتذ مستحسن ان معنوں میں اللہ تو ہی قابل تعریف اور صاحب تعریف ہنسی ہے اور مجد المجد السمرت عظمت صاحب عظمت ہونا ہے اور مجید مانی صاحب عظمت باعزت هستی امجد یعنی عظمت مذمت عظیم ترین مقدس ترین معنی ہے تو ان کہ حمید مجید یعنی اے اللہ تو بے شک تو صاحب حمد ساب تعریف صاحب, صاحب ستائش ہے اور ذات ہے اور تو ہی عظمت والی ذات ہے ساب عظمت والی ذات ہے ساب عزت و قدرت والی ذات ہے اللہ کو عظمت کے ساتھ یاد کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے پیارے نبی کے امت کے لے شبہات پیارے نبی کے درجات کی بلندی کے اللہ سے دعا اور پیارے نبی امت اور, اور اللہ کے درمیان میں وسیلہ قرار دینے کی دعا اور اس وسیع اور اس وسیعلے تک ہماری رسائی کی دعا اس مبارک پیراگراف کے اندر گرامی اس لحاظ سے پیراگراف بہت اہمیت کے حامل ہے اور یقینی بات ہے انسان تمام امت جب یہ دعا کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے آخر اللہ تعالیٰ کسی ایک کی تو قبول کر ہی لیں گے اتنا تو اللہ سے نا امید نہیں ہو سکتے اور ناممکن ہے تو اللہ ایک کی بھی دعا سُن اس امت کی کسی ایک بزرگ کی دعا کسی ولی کی دعا ہاں جی تو لیکن قبول خد نبی خود بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں خود کو امت کی روسلہ قرار دینے کے دعا فرماتے تھے تو لہٰذا یہ دعا کل خمت میں بھی ہمارے لیے کاساس ہوگا اور دنیا میں بھی رسول اللہ وسلم اپنے امت کے بارے میں آپ ہمیشہ فکر مند ہوتے ہیں ہمارے اعمال ہر بار رسول اللہ پہ ہفتے میں جو ہے پیش ہوتے رہتے ہیں اور امت کے عمل میں اچھے دیکھیں تو آپ خوش ہو جاتا ہے اللہ سے مزید بھلائی کی دعا کرتے ہیں الگناہ دیکھا آپ پریشان ہو جاتا دعا کرتے ہیں تو آپ دنیا میں بھی ہمارے لیے شفی ہیں اللہ اور ہمارے درمیان میں آپ ہی برکت سے ہم تک پہنچتے ہیں اور آپ کے حال کے برکت سے بھی اور کل خیمند میں بھی آپ ہمارے اللہ درمین اور اللہ کے میں اشافی ہیں تو میری ہے اللہ تعالی ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو تمام امبی علیہ السلام اور ان کے پیارکاروں کو پیارے نبی السلام کے اس عظیم شفاعت سے سب کو سرفراز سرمایہ اللہ ہمارے گناہوں کی قلت کے گناہوں کی کثرت اور نیک امال کی قلت کے وجہ سے میں تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علیہ السلام محمد محمد کی شہادت سے محروم نہ نفرم امین رب اللہ